بحث و رحم الحمد علیہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دیگر تمام سامعین سلامت کرتے ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے گاؤں کے مختصر تعجمات و جیخا کا پہنچا رہا اس سلسلے میں پچیس ہے اور اس میں جو بحث باعث وہ اردو اور غسل تہلطین کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے کوئی بھی ہاں جی ہمیں کچھ دعائیں دیا گیا اس میں کچھ آیا تھی نفی حل کے سماوت والے لے کر ان لات آج تک انتہائی پرمانا ایمانا فروش دعائیں تھیں ان کا تعمیر کا اللہ علیہ مبر خانوں تک پہنچائے یہ دعائیں آیات جو سورہ شورۂ عمران عید نمبر ایک سو نوے کے باتیں اور لوچار آئے ہیں اور ان آیتوں کے بعد جو ہے پھر مزید جو ہے یہ کچھ اور دعا بھی آیت پڑھنے کے بعد پھر ان دعاؤں کو پڑھیں ہاں جی اس دعا آیت کو ختم ہونے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے اشہد الا اللہ, اللہ وحدہ لا شریک لہ ان محمدن عبدہ اللہ وشد الََََََََََ محمدَندَ رسول سہان کلب کا اشہد اللّہ, الہ اللہ انت واستع فرقا واتو لیک یہ دعا پڑھنا ہے ہاں جی اور اس کے بعد سورا پھر اسی انہیں کو وقوفات اشعار میں تجمے کے پر دیا ہے وہ پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں اس کے بعد سورح نن زلنا پھر سورا توحید پھر درود شریف دس مرتبہ ہاں جی یہ چیزیں اگر کوئی پڑھے وضو کرنے کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے یعنی تہ وضو یہ مسجد میں جائیں تو تہ مسجد دوبارہ پڑھنے سے پہلے یہ دعا اور یہ آیات پڑھ لیں تو ثواب کا آپ کو بتایا تھا دوبارہ بتاؤں حدیث رسول کے مطابق یہاں میرے کبھی فرماتے ہیں ان صرطوں عادتوں کے پڑھنے والوں کو پڑھنے والوں کو ہزار شہیدوں نے اس خط میں قرآن کا ثواب خدا تعالیٰ تع فرماتا ہے ثواب اور اجیت اس کا یہ لکھا ہے ہاں جی تو پہلے جو ہے ان سے دعا کو جو عایت کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کا موسر ترجمہ کرتا ہوں تو اش اللہ اللہ اشد یعنی میں گواہی دیتا ہوں شہید ہے اشاد اشد گواہی دینا میں گواہی دیتا ہوں ان یہ کہ لا الہ نہ یہ کوئی معبود اس کائنات کے اندر کوئی معبود نہیں ہے کوئی ایسی ذات شے نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے جس کے سامنے سجدہ کیا جا سکے اللہ سوائے اسی ذات کے سوائے اللہ کے جو اس کائنات کا رب ہے مالک ہے ہاں جی واجب الوجود جو ذات ہے اسی نے اس پوری کائنات کو حلف فرمایا پوری کائنات کا راز مالک ہاں جی اس میں جو تصرف کرنا چاہیں امر کن فن سے وہ سب کرسانے والا اسی پاک ذات کے قبضہ قدرت میں ہے تو اسی پاک ذات کے علاوہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وحد ہوں وہ ذات اکیلا ہے ہاں جی وہ منفرد ہے اکیلا ہیں یعنی اس کے اور اس کے علاوہ اللہ شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی جس کائنات میں اندر ایک اور ذات جس کو اللہ کہا جا سکے اللہ کے برابر میں ہو کوئی موجود نہیں ہے سوائے اسی ایک ہی ذات کے ایک ہی ذات ہیں جس نے پوری کائنات کو خلق فرمایا ہے اور تمام موجودات کو خلق فرمایا ہے اور وہی ایک ہی ذات ہے وہ دو کے اللہ, اللہ شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے کوئی برابر کوئی ہمتا کون کھفو نہیں واشد اور پھر لیا اللہ کی وحدانیت کے اغرا ہے اس کا سب سے زیادہ حاجر ہوتے انسان مومن کے لیے وکمد میں سب سے بڑا آپ کا دس رس ہوگا واشد پھر میں گواہی دیتا ہوں پھر اسی معنیٰ میں ان بے شک محمد ابد ہو و رسول بے محمد و صحاح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابد ہو اللہ کا بندہ ہیں وہ رسول اور اللہ کی طرف سے انسانیت کے ہدایت کے لیے بیجا ہوا رسول ہے ہاں جی انبیاء اور رسول کے بارے میں شاشر نامی فرمایا عاقدہ یہ رہنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کرتے ہیں اور اللہ اور بندوں کے درمیان میں واسطہ ہیں اللہ سے فیض حاصل کرتے ہیں اور بندوں تک پہنچاتے ہیں ان رسولوں کے اعتعاد میں بحث کے اعلیٰ درجات میں پہنچتے ہیں کہ محالفت میں جہنم کی آخری گاٹھی میں پہنچ جاتے ہیں رسول ایسے عظیم حسیاں ہوتے ہیں بشرقی یہاں جو نجات کا وسیلہ اللہ اور اور اللہ اور بندوں کے درمیان میں ہدایت کا وسیلہ واسطہ جو ہے رسول امبیا علیہ وسلم ہیں لہذا جو ہے آپ کے بارے میں یہ ہمارا عیسائیوں کے طرح حاطہ کے بارے میں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے ایسا ہمارا عقیدہ نہ عیشا کے بارے میں نہ کسی ونبی کے بارے میں تمام انبیاء سے افضل حسی محمد مصطفیٰ ہیں آپ کے بارے میں ہمارا عقدہ یہ کہ آپ بے شک آپ اللہ کا جو ہے بے شک آپ جو ہے بے شک محمد مصطفیٰ اب اللہ کا بندہ ہے سو فیصد اللہ کے ہر حکم بل لبے کہنے والا آپ سے بڑھ کر اللہ کی بندگی کوئی نہیں کر سکتا نہ کیا نہ کر سکتا ہے کیونکہ آپ جس معرفت کے درجے پر ہیں آپ سے بڑھ کر کوئی علم و معرفت کے درجے پر بھی نہیں ہے خدا کے بات آپ ہی اللہ کے مقرب ترین بندہ ہے سے بھی انسانوں سے بھی انبیاء سے بھی رسول سے سب سے ہیں کیونکہ آپ کو افضل الانبیاء سعید الانبیاء کا ہے اور سبحان اگر پھر جو ہے آپ کی رسالت کے اور ان کے گواہی دینے کے بعد اللہ کی درگاہ میں دعا کرتے ہیں سہانگ اے اللہ تو پاک اور ذات ہے تو بے عیب ذات ہے تو ہر عیب و نقش سے منحسہ ذات ہے اللہم اے اللّہ اے اللہ اے اللہ تو پاک اور منحصہ ذات ہے وہ بھی ہم لگا میں تیری تسبیح کرتا ہوں تو اس کو اور اے سے بری سمجھتا ہوں اور ہم اور ساتھ ہی تیری حمد کرتا ہوں کیونکہ حمد جو ہے کسی میں کمالات دینے کا بات کی جانے والی چیز ہے تو اللہ سے برق اس کائنات کے اندر کمالات کا مالک کوئی نہیں ہر شے کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے اے اللہ میں تیری واقعی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہم لے گا اور میں تیری حمت کرتا ہوں تیری مداسرا ہوں پھر فرماتے اشد وہی مداسرائے کے خلاف اے اشد میں پھر گواہی دیتا ہوں اللہ اللہ اللہ انتا یقین نہیں ہے کوئی معبود لا اللہ کوئی اللہ سوائے تیری پاکزات کے وشتاف فرقہ اے اللہ آشتا فرقہ اشتاف مغفرت طلب کرنا بخش طلب کرنا یہ اللہ میں اپنی گناہوں کہ تجے سے بخش طلب کر رہا ہوں تُ سے اف ادر گزر کا سوال کرتا ہوں تُ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں مغفرت کا سوال کرتا ہوں کہ تو میرے سابقہ تمام گناہوں کو بخشے آنے والے تمام گناہوں کو انسان ہونے کے ناتے ان سے جو بھی سرزاد ہوتے ہیں ان سب کو یا اللہ میں تج سے بخشش کا سوال کرتا ہوں استعفر کا توسی سے مفرت چاہتا ہوں تو اسی سے معافی چاہتا ہوں وا تو بلیکا اور میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں تیری طرف پلٹتا ہوں یعنی گناہوں کو چھوڑتا سابقہ گناہ جو مجھات ہو گیا اس سے میں توبہ کرتا ہوں اے اللہ ہاں اور ان سے تیرے درگاہ میں بخش مانتے ہوئے تو تیری طرف پلٹتا ہوں تو کو کہ آپ ہر روز ہر وضو کے بات کے لحاظ سے آپ روزانہ توبہ کر لیں یہی توبیہ کے حقیقی روح تو یہی ہے کہ آتو وہ لے کے رہیں تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے اللہ کے ساتھ ہاں جی اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں آجتا فرقہ سے مجھ سے جو بھی گناہ جانے انجانے میں غفلت میں جان بوجھ کر جو بھی گناہ مجھ سے سجا دستہ فرقہ اے اللہ میں تُس سے بخش طلب کرتا ہوں کیونکہ دیکھو ہمارے گناہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں بہت ہے ہاں جی امبیا کی سفارش بھی اللہ ہی کے جنس ہوتے آئمہ کی شفات بھی اللہ کے جنس ہوتے ہیں. جو بھی شفاعت کہیں گے پھر سے بھی شبہات سب اللہ کے جن ہوتے ہیں اور اصل پاور اور اختیار بخشنے اور نہ بخشنے کا اختیار خود اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہاں اللہ جس کو سفارش کے جن دینا چاہے وہ دے دے گا شفاعت پر ہمارے پاکہ مضبوط ایمان ہے محمد عالم محمد شفات کریں گے قرآن شفاعت کریں گے لیکن یہ سب اللہ کے جنس سے تو حقیقی مالک شفاعت کا اللہ تعالی خود ہے لہذا اسی سے ہم بخشش مانتے ہیں استافروں کا اللہ میں تُس سے میرے گناہوں کی بخش طلب کرتا ہوں لے کا اور میں تیرے طرف پلٹتا ہوں یعنی میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ جو گناہ گزر گیا اس سے میں تیر سے معافی چاہتا ہوں اور اور آنے والے گناہوں سے اب میں توبہ کرتا ہوں اور تیرے طرح پلٹتا ہوں تیر طرف یہ کہ اب میں آئندہ ایسا کرتے ہیں پھر کبھی نہیں کروں گا جس کا میں پہلے ارتکاف ہوا کرتا تھا جس کا میں جس کو میں انجام دیا کرتا تھا تو اس مختصر دعا کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے پھر ہم فارسی اشعار امیر کا بنیا لکھا ہے انہیں اسی آخری جو جملہ ہے ہاں جی الا اللّہ الہ اللّہ اشتا خیر کا میں لیکھک کو اشعار میں پیش کیا اس کو جو توبہ کے الفاظ کو آفرمد یار اپ من گناہ بے حد کردم دانم بے یقین برتن خود کردم چیزے کے رضا یہ تو نہ بدیا اذن بر گشتم و توبہ کردم یہ ہوئی توبہ کے الفاظ ہے آخری جو پیراگراف ہے اسی کو آپ ترجمہ کریں شہر میں امریکہ کبھی تاکہ بات ہمارے ذہن میں پورا پورا بیٹھ جائیں اور ہم سچا توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں اور جب بھی وضو کریں اس کے بعد یہ دعا کرنے کا مطلب یہ ہے اس دعا میں آپ اللہ سے ہر روز توبہ کریں ہر روز اللہ کی درگاہ میں اللہ سے وعدہ کریں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ میرے سابقہ گناہوں کو بڑھ جائے اور آئندہ پھر میں ان گناہوں کی طرف نہیں جاتا ہوں جس کا میں اتقاب کیا کرتا تھا تاکہ یار من گناہ اے اللہ من گناہ کرتا ہوں اے اللہ مجھ سے بہت سے گناہ سزاد ہو چکی ہیں دانم بے یقین برتن خود کا دم یہ سب میں نے یقین کے ساتھ جان کر خود کیا خود مرتقے ہوا یعنی اللہ کے کی سامنے کیونکہ سب پتہ ہے آپ نے جان بوجھ کے کیا ہے یا غفلت میں نا جانے میں کیا لہٰذا گنا چکا اللہ کے سامنے بندے کو صاف صاف اقرار کریں وہ صاف صاف اقرار کیونکہ اللہ کو پتہ ہے آپ اقرار کریں گے اللہ بہت جائے گا اور آپ اس کو پالا سر کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کو پتہ ہے اس لیے صاف صاحب اقرار کرندہ بے یقین یقین کے ساتھ جانتا ہوں برتن خود کا میں نے خود یہ کہ گناہ کا میں مرتکب ہوا ہوں لہٰذا اب یہ گناہ تو مجھ سے ہو چکا ہے لہٰذا اے اللہ چیز کی رضا ہے تو نہ بدس وہ تمام چیزیں جس میں تیری رضا نہیں ہے عظام برسم یہ وہی شروع کا تم مانا ہے جن سے میں تیری طرف پلٹ کے آتا ہوں تو اس سے میرے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں وہ توبہ خریدنا اور اب میں نے توبہ خریدیا ہے تو وہی ذرا ہم اس اعشار میں اللہ کے حضور میں توبہ کا اقرار کرتے ہیں چیز کہ وہ تمام چیزیں جو ہاں خدے ہو جس میں تیرے رضامندی نہ ہو جو بھی گناہ ہیں رشوت ہے نماز کا طرح کرنے جو آج کل لوگوں کو جوان واضح عادی ہو چکا ہے اس کو مزاق سمجھتے ہیں رودہ توڑنا ہے کوئی بھی فسق و حجور گناہ ہاں جی شراب نویشی آج کے نشے کی تمام چیزیں یہ سب گناہ ہے عزہ نگرہ میں یہ سب گناہ ان تمام گناہوں سے اللہ جس میں تردان میں ترتا پلٹتا ہوں اور ان سے اذاں برکھِ سم جن سے میں پلٹ آ چکا ہوں اور توحبہ کردم اور میں نے توبہ کیا یہ اشعار جو ہے اساب حاقت میں اسی جملے کے جی اشد اللہ اللہ انتا وسطافر کا ملے گا کو اشعار میں آپ نے بیان فرمایا ہے اس کے بعد جو ہے یہ شعر پڑھنے کے بعد سرہ ناز پڑھنا ہے پھر سورہ توحید پڑھنا ہے پھر درد شریف دس مرتبہ نہ سر انضلّہ کے مرس تجمہ کروں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم انزلنا بے شک اللہ رحم نے نازل کیا اس قرآن کو فی لہ القدر یا قدر منزلت والے رات کو للۃ القدر میں اے میرے حبیب و معذرا کا آپ کو کیا معلوم آ لت القدر للت القدر کیا ہے کتنی عظمت والی رات ہے لہ القدر القدری للہت القدر جو ہے خیر مینالشار یہ ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے ایک ہزار مہینے اب سال میں چینج کریں تو جو طالباً جو ہے تراسی سال چار مہینے بنتے ہیں اتنا حدود میں بنتے ہیں آگے فرماتے ہیں جو ہے ہی یہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر یہ ایک رات تنزل الملاکت جس رات کو نازل ہوتے ہیں اترتے ہیں فرشتے سے اور روح روس اور مشہور قول ہے امین المین ہے اور جبری الامین وطافیہ اس رات کو بھیجنے رب بین رب کے حکم سے منق العمرین ہر قسم کے حکم اللہ کی طرف سے لے کر اترتے ہیں رو زمین پہ اور سلام السلامتی آتا مل الفاظ یہ رات صبح طلوع ہونے تک یہ سلام ان کا امرین سے جوڑیں تو یہ بھی صحیح ہے منک الم ہر کی سلامتی کا حکم لے کر اتارتے ہیں اور یہ اترنے کا سلسلہ یہ شب قدر کے رات ہاں اور یہ سلسلہ حتیٰ مطلع انفج صورت طلوع تک یہ سلسلہ ہے طلوع فجر تک انفجر طلحنے تک یعنی صبح صبح کی اذان ہونے تک یہ فرشتوں کے نزول کا سلسلہ ہے یا اس کا تجمہ جو ہے منق العمرین ہر قسم کے حکم لے کر اترتے ہیں اور سلامتی ہے اس رات میں سلامتی ہے یہ اس رات کو یہ رات جو ہے سلامتی واد رات ہے اور یہ فرشتوں کا نزول یہ حتیٰ مانے اور یہ سلسلہ جو ہے فصوں کے نزول کا سلسلہ طلوع حجر تک یہ سلسلہ ہے اللہ ترف سے سلامتی کے نزول کا سلسلہ بھی طلوع حجر کا سلسلہ تک ہے یہ ہے کہ سراح جو ہے اس کے بعد سورہ شرح تو ہی سریکل اللہ وحد اس کو پڑھنا ہے ہاں جی اس کو تین مرتبہ دن دلہ کو بھی تن بنتا ہے سریکل اللہ کو بھی تین مرتبہ پڑھنا ہے سورہ سر نقل و اللّہ کے تجمۃ ویسے خوش آتے پھر بھی کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پھول اے میرے حبیب آپ کہہ دیجیے ہو اللہ حد و اللہ اللہ ہے احد کا معنیٰ ایسی ذات ہے جس کا جو ہے نہ وہ مرکف ہے نہ اس کوئی جز ہے وہ یکتا ذات ہے اس کا جس کا کوئی ذات جز نہیں ہے نہ کوئی شریک نہیں ہے اللہ و سمت اور وہ بے نیاز ذات سمت کے معنی ایسی ذات کو بولتے ہیں سب اس کا محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اس لیے ہم اللہ کو بے نیاز ترمہ کرتے ہیں اور سمجھ ماں یق سدل ایسی ذات جس کی طرف سب ارادہ کرتے ہیں سب اسے کا محتاش ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ معنی ہے سمت کا معنی ہے. تو اس لیے اللہ کے تجمہ عام طور میں بھی اللہ بے نیاز سے تجمہ کرتے ہیں لم یلت کوئی بھی انسان مخلوق انسان ہو ایوان ہو یہ سب کے ساتھ کم از کم اپنے تخلیق میں باپ ماں باپ کا محتاج ہے لیکن اللہ و عظم زاد ہے کہ لم یلت نہ کسی کا وہ والد ہے و لم نہ وہ پیدا کیا گیا ہے نہ کسی کا بیٹا ہے وہ اللہ جو ہے نہ کسی کے والد سے نہ بیٹا اسے اپنے محلو سے باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ہے بلکہ اس کا اپنے محلو سے مالک اور آ جو ہے غلام کا رشتہ ہے اب اور معبود کا رشتہ ہے ہاں جی آقا اور اور آقا وہ اپنے مندوں کا آقا ہے مولا ہے رب ہے اللہ ہے خالق ہے رازق ہے ہاں جی اس طرح رشتہ ہے باپ بیٹے کا رشتہ اللہ کے کائنات کے کسی شے کے ساتھ نہیں ہے غلام یقوری اس کاغذات کے لیے قو ناحت کوئی بھی اور نہیں اس کا کوئی ہمتا ہے اس کا کوئی برابری ہے اللہ کے ساتھ یعنی کوئی ایک ویسے ذات جو قوت میں قدرت میں ان تمام میں اللہ کے برابری برابر میں ہو ایسے کوئی ذات اس کائنات کے اندر نہیں کیونکہ اگر ہوتا ہے ایک اور اللہ ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے رسول بیچتا ہے ہاں وہ بھی اپنے ایک کائنات خلا کرتا وہ بھی اپنے نظام چلاتا لیکن اس پورے کائنات میں ایک ہی نظام چل رہا ہے اور وہ کتنی لاکھوں سال سے چل رہا ہے ہاں جی اور اس میں کسی قسم یہ سب اس بات کی واضح صبح ہے کہ اللہ ایک ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار سب نے اسے ایک اللہ کے طرف سے بولا اسے ایک طرف اس سب نے اسے یہی کہا اول اللہ تو تفر تمام انبیا نے تمام امبیا کے تعلیمات ایک ہی ہے جس کا خلاصہ, خلاصہ, خلاصہ قرآن پاک ہے ہاں جی تو اس لیے معلوم ہوتے اللہ ایک ہی ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس سورج بوجھ چونکہ سورہ توحید ہے ہاں جی اس سورے کے اقرار کو کیونکہ قرآن میں سے ایک تہائی حصہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر موجود ہے یہ سورہ انہی اللہ کی وحدانیت پر جو ہے جامع صورت ہیں جس میں صرف اللہ ہی کا ذکر ہے جو وجہ سے اس سورہ کی تلاوت پر ہاں جی ایک دفعہ تلاوت کریں تو قرآن کا ایک تہائی حصہ تلاوت کرنے کے ثواب تین دفعہ تلاوت کریں تو پوری قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے کیونکہ پورے قرآن میں سے جو توحید لائے پر مبنی ہاں جی وہ آیت طالباً ایک تہائی حصہ ہے اس وجہ سے اس شرح کو اتنے زیادہ وزن اور ثواب ہے ہاں جی اس کے بعد اردو شریف آپ نے دو جو ہے دس رفعہ پڑھنے کو کم اللہ صلی علیہ محمد والمن علّم اللہ صلی علیہ محمد والطو اپنے محمد علمد پر اپنی رحمت نازل فرما اس کے تجمہ یہ ہے ہاں جی تو امید ہے کہ ان دعاؤں کو آپ پڑھیں اور ان عظیم ثوابات کو کمائیں